فی بغیر ایسی ایسے علاقے میں بندہ نہ رہے جس میں حق پر عمل نہیں ہوتا پر بہن چودو وہاں پر جانا پر رہا میں جہاز کر رہے ہیں ان پر اجرت فرض ہے اسلام onda.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 ہاں جان اس خاص جس میں اسلامی قانون نظام ہے اگر وہ مجثر ہوتے تو مسلمانوں پر حکمران پاکستان وغیرہ ان تمام معاملات سے پر وجر جنا کردا سیدھا جا وہ خود کھڑے آدن ماں سے ایک فقط کا فرق گیا ہے کہ جڑا سیدھا صاحب بھی اگر حضرت عمر علیہ وسلم इन दलिया भेण छो ने फटेयों के बारे जवाब से कैसे का अब दुनिया में क्या हो और ऊपर मैंने पहले खपी अमरे दम से फा भी तो करे लग रहा है एकदम ही बजे को सामने आले ने माछ बना एक बजकर तां तक ध्यान दी किरदार से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 کو یا گزرتے پندرہ سولہ میں بلے کو ستار ہے واہ تو یہ ہے مائک کو تک ہی لگ گیا بھائی پر وہ اپنا کوئی میرے ہاتھ سے جائے گا اس کو بھی جائے گا اس میرا مووزا تو مووزے نے کوئی بات صرف یہ اتو ہجرت نہ کرنے کا گناہ ما باہ ہم جہانم پران پانگ ما باہ جہنم کھانا فرما جانا قانختی تک رہائش مقام آ جو بلند ترین مقام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 في من, امرا امرا من الدين دل دل لا حوال <تصفيق> <تصفيق>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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا كل مسلم نقي فالمشركين الا ان هذا الذي لا يحرم الحاج الذي ارجع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى مصل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 قالوا الاسلام في على القامه صورت وصان المناظر والمصونات قرات لسان الاسلام مختلف الطرق والفرق والمذهبي وغيره مذكور سيدنا لقد لا والله انما خص اا ستا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 بالنظر في مصادر المسائل موجوده على هذه الاحكام المسقوطه في الصوره المسقوطه من نفس المطابق الواحد قال اطره رضي الله تعالى احكام المسقوطات والمسقوطات في الاحكام المتفق عليها في النيل صار هذه التصنيفات على مجرد راك للمسقوط لانه المنصوص به له في المعنى من كل وجه ومن من النظر داوره والاحكام <ترجم>: في اثار المشابهه وهو الذي يكون مع ما تقدم عنه بالهذا المقطع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 اسرع فينا القتل وبلغ ذلك ان ذلك النبي صلى الله عليه قال لا ترانا نراه ما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 نضر رجل مسلم وقلب حسان الهجرتان الله تعالى ما سبت الهجرتان من الله عز وجل والدين لا لا يوجد لا يوجد ايمان دونا کان اسان دی بلغلا دی اوت کان دی ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دار النبی تھا اللہ تعالی نے فرمایا ہاں اپ نے نشلاما وا بن علی قاضی من بعد عصا یا قاضی قام الهجره بن عبد القوث پای یوم قیامت اور ابن العربی فلاح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 غافر <سؤال> بن <سؤال> عبد الله بن محمد بن ابو بكر بن عمار الله ما طلب له واجر الحسن الاخر واجر واصل من من الله من مرض اذا حتى قبر اراضي من اراضي لا يخل ترض لا يخل ترض بالتكسر ادرم مثل وايه دوترب في متصالم متلفين في هذا القدر الدين المغربي <سؤال> <سؤال> مال ہمارا بنے گا خطرہ میں نکل جائے سزا شدید حکومت حکومت تو سیمید بنید کرنے کا فرمکر میں نے مقیم راجبالوں جی رہتا منا کل پر اوپے رہے ہیں فرمکر گا یا نہ ہونہ بات نو کازی بنیونا حلال نہ ہونہ بات اونہ حلال نہ ہونہ دوائی کبور کیا را چیز ہے تو غزالی نظر نہیں آئے تھے یہ فتر یہ کتابیں نظر نہیں آئی تھی وہ کتے تو خاموش رہا الٹا خاموش کیا بہن جو تم اپنی نسل ادھر بیچتا رہا کتے ادھر ہمارا غزالی ہو پکڑا بہت ہے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 بھائی مانا نا غزالی استاد شاد وار کے نورو آنا ہے اللہ تعالیٰ یہ سوال کہ صارت مول اللہ صاحب سے سمجھ رہا اللہ تعالیٰ صاحب سے پوری سمجھ ہوں گے تم سب پڑکنا سی تکیلی کیا کہا نہیں سا سان ظالموں پڑ لگوں تو آٹک والا آگیا جب کسے کو لیکن پرسنا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 ہندوستان sí. بننے فرانس مغرب یہ سارے سلطنت عثمان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 پیدرم سلطان پو یہ خیال ہے اس کا ختم کرو کہ پیدرم سلطان بو یہ یہ یہی کہ ساری کامیابی ترقی ہے ہم تو بھائی حضور سے جوڑے کام کنکھوں کو پکڑ کے بیٹھے